اما بعد فعوضو اللہ جیل علیم من شتط نبرایم بسم اللہ الرحمن الرہم والہ قد مکرناہم ھیما ان مکرنا کوم پفییہ و جعل ننا لہم سہ و ابصارہ وافہ فہما اغنا عنہم سعہم والہ ابصارہم والہ اف من شيء ان ادگانوں ی جہدوں نہ بات اللہ وحقاقہ بہم ماکانو صدیم وبی صدری رب یسر گزشتا جو ہمارا سات دسمبر کا جو کتاب جمعہ تھا اس میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی توفیق سے متعلق عام طور پہ یہ بہت بڑا بہانا ہے ہمارے یہاں توفیق توفیق نہیں ہوئی ایجب صلہ توفیق دے گا تو کریں گے اصل میں توفیق کیا ہے توفیق کا جو مادہ ہے وہ وافا وافق اسی سے ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے موافق حالات موافق کہیں جی حالات غیر موافق کہ جی موسم بڑا موافق اس کا مطلب ہے سوٹیبل دو چیزوں کو جوڑنا فٹ ٹوگیدر جیسے جو لحام ہوتا ہے ویلڈر وہ دو چیزوں کو پکڑ کے تو اس کے بعد ان کو جوڑ دیتا ہے اس کا جو یہ فیل ہے جوڑنا یہ توفیق کہلاتا ہے ان دونوں سروں کو جوڑنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ توفیق کہلاتا ہے بہت سارے اور الفاظ ہیں مثلا توثیق کسی چیز کو ویریفائی کرنا اس کی تصدیق کرنا جی فلاں معاہدے کی توثیق کر دی ہے سینکشن دے دیے یہ توثیق اور توفیق یہ باب تفعیل میں ایک ہی باب توثیق کسی کی اٹیسٹیشن کرنا کسی کو ویریفائی کرنا کسی کی سینکشن دے دینا کر دینا دستخط کر دینا اسی طریقے سے توصیف دیکھو تو صفت توسیف صفت کرنا یہ بھی وہی بات تو توفیق جو ہے اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ایک ایک جانب سے ہوتی ہے اور دوسری دوسری جانب سے ہوتی ہے ون وے نہیں ہوتی آپ کہیں ایپلیکیشن دیتے ہیں کسی محکمے میں اپنے محکمے چھٹی کی دیتے ہیں تو اس کی اپروول ہوگی آپ لوگ گرب ملک میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا جہاں اپروڈ اور ناٹ اپروڈ اس کے نیچے موافق اور غیر موافق لکھا ہوتا ہے عربی میں کہ نہیں لکھا یہ وہی توفیق اگر آپ نے ریزائن دے دیا تو اس کی جب توفیق ہوگی توفیق ہوگی اپروول ہوگی تو آپ کا استعفا منظور ہوگا یا آپ کی تنخواہ بڑھے گی یا آپ کی پروموشن ہوگی جو آپ نے دیا ہے جب اپروول ہوگی تو اسی کی ہوگی نا جو آپ نے پیش کیا ہے نام اس کا بھی توفیق ریزائن کو پاس کرنا اس کا بھی نام توفیق ہے نام اپروول ہے اس کا بھی اور پروموشن کی درخواست کو بھی اپروو کرنا نام اس کا بھی توثیق اور توفیق ہے ایک بندے نے درخواست دی ہے یا اللہ میں سین میں جانا چاہتا ہوں کنگھی پٹی کر کے گھر سے نکلا سین میں جانا چاہتا ہے تو اللہ اس کے اس عمل کو جو توفیق دے گا توسیق دے گا ویریفائی کرے گا سینکشن دے گا تو سین میں کی ملے گی یا مسجد کی ملے گی جو اپلیکیشن دی ہے تو پرو ہوگی تو ریزلٹ وہی نکلے گا نا سین میں بھی جب جائے گا تو رب کی توفیق سے جائے گا اس نے ایک ارادہ رب کے سامنے رکھا ہے میں سین میں جانا چاہتا ہوں میں شراب خانے جانا چاہتا ہوں میں کعبہ خانے جانا چاہتا ہوں میں فلان جگہ جانا چاہتا ہوں اس کی ٹانگیں بھی کام کر رہی ہیں اس فلم دیکھ رہا اس کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں اس کا دماغ بھی کام کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کتابیں نہیں کسی نے اس درخواست کو اپروو کیا ہے تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اچھا ہو سکتا ہے رب اپروو نہ کرے بندہ گھر سے سینما جانے کے لیے نکلا ہے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا بندہ مر گیا سواب اس کو پورا ملے گا فلم دیکھنے حالانکہ دیکھ دیکھنی رستے میں مر گئے لیکن چونکہ اپروول ہو چکی اس نے جو درخواست دی تھی اس نے تو اپنا ارادہ سامنے رکھتی ہے اب عمر پوری نہیں رستے میں وہ مر گیا لیکن اس کا اس کو جو گناہ ملنا ہے جو اس کا اجر ملنا ہے جو اس کی اجرت ملنی ہے وہ بغیر کسی کمی کے ملے گی پوری کی پوری ان نمل عمال و بنیات حمل کا مدار نیت ایک بندہ گھر سے کسی مذہبی جلسے میں کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں گیا ہے. نیکی کے کام کے لیے نکلے گویا اس نے اللہ کے سامنے ایک درخواست رکھی اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کو اپرو کر دے اس کی توفیق دے بسم اللہ تو علی تو اللہ ولا کو بات اللہ اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا ورنہ میری نیت سے کچھ نہیں ہوگا اب وہ بندہ رستے میں ہے مر گیا اس کا پورا سواب ملے اس میں کمی بیشی نہیں ہو اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی اللہ کے یہاں سے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے کام نہیں ہوا باقی وہ ڈیٹرمنٹ تھا اس نے وہ کام کرنا تھا لہذا اللہ تعالیٰ اس کو پورا آدر دے گا اس کے لیے ایک صاحب بیمار تھے ہجرت نہیں کر سکے بعد میں جب انہیں پتا چل گیا کہ میں مرزل موت میں مبتلا ہوں میرے بچنے کے کوئی حالات نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری چارپائی تو گھر سے لے کے نکلو نا میرا نام تو مہاجروں میں شامل ہو جائے ان کی چارپائی لے کے نکلے اور ابھی وہ مکے کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے ان کا انتقال ہو گیا اس پہ جو مشرقین تھے انہوں نے بڑے تانے کہ جی وہ مہاجر صاحب واپس آ رہے ہیں ہجرت کرنا چاہتے ہیں گھر والے بھی رنجیدہ ہو گئے کہ بھائی کا ارادہ پورا نہیں ہوا بےچارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں یخر بئی تھی مہاجرن اللہ و رسول وقع وقر ہوا اللہ جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کی نیت سے پھر اسے موت نے پا لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے پڑ گیا اسے پورا پورا وہ مہاجروں میں شامل ہو گئے اسے پورا برا حاجر ملے گا تو توفیق نام ہے اللہ کی طرف سے توفیق کا سب سے پہلے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے درخواست کیا دی ہے مسجد جانے کی دی ہے سینما جانے کی دی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ درخواست دوں میں سینما کی اور اب خود اس کو کینسل کر کے اس پہ مسجد لے کے مجھے دھکے مار کے مسجد میں بھیج دے ایسا نہیں ہوتا اللہ کہ ایسا نہیں اگر اللہ جبر کرنے لگتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ لا مَنْ فِي من فل اردے کو اگر تیرا رب لوگوں پر جبر کرتا تو اس زمین پر جتنے لوگ ہیں سارے مومن ہو جاتے لیکن اللہ نے جبر نہیں جبر اس کی سنت نہیں اس نے اختیار دیا ہے اختیار کو استعمال کرو نیت کرنا تیرا کام ہے درخواست دینا تیرا کام کیا کرنا چاہتے اور پھر اس کی توفیق رب کے میں ہے پہلے رب کی طرف سے توفیق نہیں ہو ہم نے اس کو بہانہ بنا جی توفیق نہیں ہوئی بھائی آپ نے ارادہ کیا تھا وضو کیا تھا چلے تھے مسجد آئے پھر مسجد سے کسی فرشتے نے آپ کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا ہے کہ بھائی تو کدھر آ گیا مسجد پھر تو کہیں گے واقعی جی توفیق نہیں ہوئی کسی نے روک لیا آپ جا کسی اور طرف رہے تو توفیق کس طرف کی ملے گی تو توفیق دو طرفہ عمل ہے آپ کی طرف سے ارادہ ظاہر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ارادے کی تکمیل کی منظوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر منظوری ہو جائے تو فا بے آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور اگر منظوری نہ ہو آپ کو وہ کام کرنے سے پہلے پہلے دھیانت ہو جائے تو ثواب یا عذاب پورے کا پورا ثواب یا احام پورے کا پورا مل جاتا ہے اس لیے کہ انما ملاعمال و سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ فلان فلاں کوئی ایمان کی توفیق نہیں ہوئی یا ایمان کی توفیق ہو گئی اب یہاں بھی کوئی جبر نہیں کوئی اکربا پروی رہی نہیں ہے اللہ کے یہاں کوئی نیپٹزم نہیں ہے کوئی بھائی بھتیجا واد نہیں ہے جو درخواست دے گا اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا درخواست دینی تو نے ابو طالب نہیں دیتے نہیں منظور کی بلال ہبسی ہیں ان کی منظور کر لی اس لیے کہ دی درخواست اس میں اللہ تعالی نے کبھی یہ نہیں خیال رکھا کہ یہ نبی کا بھائی ہے یہ نبی کا بتیجا ہے, ہے یہ نبی کا بیٹا ہے یہ نبی کا باپ ہے ان کو ہم میں توفیق دے دوں رائل فیملی ہے نہیں اگر انہیں تمنا نہیں تو رب کو مجبوری کوئی نہیں یا یو ناسو ان تو منفارا ولح ہو اللہ تم سے بے نیاز ہے اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے. کہ اپنی طرف سے اپلیکیشن دے کے سائن کر کے اور پاس کر کے یہ تو کرپشن ہو گئی بھائی درخواستیں آ رہی ہیں ٹینڈر نوٹس ہے یا کوئی اخبار میں نوٹس آ گیا ہے کہ جی فلاں محکمہ کے لیے فلاں فلاں چیزیں چاہیں گے اور فلاں فلاں ہمارے یا ویکینسیز ہیں جن کو ہم نے پور کرنا ہے میرا بھائی ہے یا بھتیجا ہے یا ماموں ہے یا چچا ہے اور اس نے درخواست کوئی نہیں دی میں چاہتا ہوں وہ, وہ کام کر لیتا تو میں اپنی طرف سے اپلیکیشن دے کے اپلیکیشنوں میں شامل کر دیتا ہوں اور ان کو اپروو کر دیتا ہوں تو یہ ہے کرپشن کے نہیں ہم یہ چاہتے ہیں رب کرپشن کرے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا رب کو کوئی مجبوری نہیں اس کو جنت میں بھیجنے کی رب نے تم سے کوئی کرایہ نہیں لینا ہوا تو لازم اس نے جنت کو فل اپ کرنا ہی ہے تم سے جیسے حکومت جب زبردستی دے دیتی ہے یہاں پہ فلیٹ ہے لوگ نہیں لینا چاہتے نہیں رہنا چاہتے دے بھی دیتی ہے لہٰذا پھر بھی وہ دوسروں کو کرایہ پر دے دیتے خود نہیں رہتے جو نہیں رہنا چاہتا اللہ تعالی کو مجبوری کوئی نہیں ہے وہاں پہ کوئی خالی نہیں پڑے ہوئے اس قسم کے فلیٹ کے اللہ زبردستی دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نہیں چاہیے اللہ نے کوئی زبردستی نہیں فرمایا نقل تحدیم احباب کے نل نبی آپ سے پیار کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے وہ رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کے لیے اس نے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے کچھ قوانین ایسی اندی بانٹ نہیں میں یہ شاہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے دی اس کی رد کر دے اور جس نے نہیں دی اس کو پکڑ کے بٹھا بیٹھا دینے وی اے میں یونیب <يُنِب> ہدایت اسی کو دیتا ہے جو عنابت دکھاتا ہے اپلائی کرتا ہے اس کو اب ایمان کی توفیق نہیں ہو تو بڑا جبر ہو گیا جاتی ہے کچھ لوگوں کو توفیق دے دی ہے کچھ کو توفیق نہیں دی تو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ توفیق اندھی بانٹ نہیں توفیق اللہ نے فران کو بھی دی تھی لیکن اس نے اس توفیق کا فائدہ کوئی نہیں اٹھایا ہدایت کے ذرائع دے دینا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ذرائع فرعون کو دے دیے تھے قوم عاد اور سمود کو دے دیے تھے گیند ان کی کورٹ میں تھی دے شوڈ ہیو ٹو ریئیکٹ فرمایا ہم نے جو کان ابو بکر کو دیے ہیں ہم نے وہی کان ان کو بھی دیے تھے جو آنکھیں ہم نے ابو بکر کو دی ہیں وہ ہم نے ان کو بھی دی جو مائنڈ جو ڈیٹا پروسیسنگ فیسیلٹی ہم نے ان کو دی ہم نے ان کو بھی دی تھی ہم نے کوئی ظلم کیا وہ ماں ظلم نہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس میں رب کا کوئی قصور نہیں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں، والا قد مکن فی ما ام ہم نے جو تمہیں دیا ہم نے ان کو بھی دیا تھا ولاقاد مکن نام وی ہیو پرووائڈیڈ دم واٹس ویور وی ہیو پرووائڈیڈ ٹو یو وا ولاق مکن نام فی مائی مکن فی و جال نال و بسارن و افیدا ہم نے انہیں آنکھیں بھی دی تھیں ہم نے انہیں بسارت اور سماعت بھی دی تھی اور افیدا بھی دیے تھے جہاں یہ لفظ فواد کے مانوں میں آتا ہے وہاں اس سے جو فنکشن ہے مائنڈ کا فنکشن جو ہے یہ تو نا برین ایک ہے برین کا فنکشن جس کو آپ مائنڈ کہتے ہیں اس کو کہہ دیں افعیدہ دیکھنا اور اس کا ریزلٹ نکالنا یہ ہم نے سب کچھ ان کو دیا تھا فما اغ نہ انم ولا ابسار ولا افیدا تو منسا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا نہ کانوں سے نہ آنکھوں سے نہ دل و دماغ سے دل و دماغ جڑ کے آتے ہیں تو افعیدہ بنتا آپ دیکھیں اللہ تعالی نے ضرور تو علیہ السلام کو بھیجا پھراون اور یہ امکان ظاہر کر کے بھیجا کہ تم محنت کرو اگر فرعون کوشش کرے تو اسے ہدایت مل سکتی فکولہ لہو کو لئی بات تم نے نرمی سے کرنی ہے تاکہ تمہارا رویہ اس کے کفر کا باعث نہ بن جائے اور قیامت کے دن اسے کوئی ایکسکیوز نہ مل جائے کہ اللہ میں تو تلا بیٹھا تھا بس ان کا بہیویئر ایسا تھا کہ میرا دل نہیں کیا مسلمانوں نے کولا لہو کولن بات نرمی سے کرنی ہے بندہ حق پر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کا گریبان پھاڑ دے حق پر ہوتے ہوئے بھی نرمی سے ہاتھوں برہانہ کم دلیل لے کر آؤ تو اس کا مطلب ہے اللہ کو کوئی شک ہے قرآن میں اللہ کہتا نہیں ہاتھوں برہانہ کم لاؤ اپنی دلیل ارونی ماضا خالاک مینا لرد عملہ شرکن فسلام آباد لا یتذکر و یخشا شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور جائے اب بندہ کہے کہ یہ تو مغالتا ہو گیا حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیٹ کر کے بھیجا ہے اس لیے کہ فراؤن مسلمان نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے امید دلا کے بھیجا تو اللہ کو تو پتا تھا نا تو موسا علیہ السلام کو تو پھر گولی دے دی نہیں پھر مسلمان ہوا مگر لیٹ ہوا ٹائم نکل گیا تھا ثابت کر دیا اس نے کہ اگر بعد میں ہو سکتا تو پہلے بھی ہو سکتا اللہ نے ذرائع اس کو دیے تھے کان بھی تھے دماغ بھی تھا کانو مستب سرین وہ دانشور تھے مستب سرین کوئی ایسے بیوقوف لوگ نہیں تھے اگر چاہتے تو رستہ ڈھونڈ سکتے تھے ول جی نہ جاہدوفی نہ اللہ دینا ان بولا میری راہ میں نکلنے والا کبھی بھٹکتا نہیں ہم ہاتھ پکڑی لیتے انتظار کرتے ہیں کہ تلاش کتنی پختہ ہے لگن کتنی پکی ہے اور جب رب دیکھتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ڈھونڈ رہا ہے کسی نہ کسی چوراہے پہ ہاتھ پکڑ لیتے ولہزی نے جا دفی نا لنح دیا نو ہم یقین انْ, ان کو اپنا رستہ سجا دیں لہذا جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کال آ من تو حتہ کا ہوں یہاں تک کہ جب اسے غرق نے پا لیا غرق ہونے لگا کال آ تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ثابت ہو گیا نا کہ علیہ اسلام سے اللہ نے سچ بولا کہ اگر کام لے وہ عقل و شہور سے تو مسلمان ہو سکتا ہے اور یہ اس کی ابیلٹی دکھا دی کہ اگر بعد میں ہو سکتا تھا تو پہلے بھی ہو سکتا کالا الہ تو اللہ جی آمنت بھی بنو اسرائیل میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر بن اسرائیل ایمان لائے جواب کیا دیا فرمایا آل آنا ابھی مان لائے دروازے بند ہو گئے اس لیے کہ جب کوئی ٹوائلائٹ زون میں پہنچ جاتا زندگی اور موت کی سرحد پر اور اس طرف کے حالات نظر آنا شروع ہو جاتے تو پھر قبول نہیں ہوتی پھر تو ایمان بلغیب تو نہ رہا مطلوب ایمان بالغیب مطلوب ایمان بالغیب جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا صحیح تقبل و کن تمنل مسین پہلے تو بڑی ات مچائی ہوئی تھی تم نے اب ایمان لایا نہیں قبول کیا لیکن اس کے ایمان لانے نے یہ بتا دیا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا اگر وہ ایک کپڑا ہٹا دیں اتکاف والے جمعے والے دن ہٹا دیا کریں جب پبلک زیادہ ہوتی ہو اگر پہلے بھی یہ کوشش کرتا تو یہ کام پہلے بھی ہو سکتا ٹھیک ہے جی تو رب کی طرف سے توفیق تھی توفیق سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو تمام ذرائع دیے تھے استعمال نہیں ما لاہم کلوبن لائف کا ہونا ان کے دل ہیں قرآن کی کام کثیر امن الجن وال ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے بھائی جب اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تو وہ اگر جہنم میں گئے ہیں تو ان کا قصور کیا ہے انہیں تو بنایا وہاں کے لیے گیا تھا لیکن اللہ نے آگے سبب بتا دیا کہ وہ میرے لکھے کی وجہ سے نہیں گئے یہ یہ خامیاں جن کی وجہ سے آپ کو پتہ جب بھی کوئی امتحان ہوتا ہے تو اس میں آپ کو فیل ہونے کا چوائس رکھنا پڑتا ہے کہ ریزلٹ اتنے پرسنٹ ہوگا اتنے پرسنٹ پاس ہو جائیں گے اتنے پرسنٹ فیل ہو جائیں گے اگر فیل ہونے کا آپشن ختم کر دیا جائے امتحان میں سے تو امتحان تو امتحان نہ نہ ہوا پھر تو نورا کشتی ہوئی امتحان میں ہو سکتا ہے پرنسپل کا بیٹا فیل ہو جائے اسکول ڈائریکٹر کا بیٹا فیل ہو جائے چپراسی کا بچہ پاس ہو جائے اگر یہ طے کر لیا جائے کہ نہیں نبی کا بیٹا کافر نہیں ہو سکتا تو پھر امتحان تو امتحان نہیں نہ رہا پھر نورا کشتی ہو گئی لہذا کوئی سہولت حاصل نہیں ہے نبیوں کے گھر والوں کو نبی چونکہ اللہ کے سٹاف کا حصہ ہے نبی امتحان کا جو سسٹم ہے اس کا حصہ ہے نبی لہٰذا وہ اس سے مستثنا فیل اور پاس ہونے سے وہ پاس ہے پہلے دن سے انحمباد المخلصین یہ ہمارے ان بندوں میں سے ہے جن کو پیوریفائی کیا گیا ہے جن کو ایکسپشن دی گئی رسول کا امتحان نہیں ہوتا یہ نوٹ کر لے آپ بلکہ رسول امتحان کے سسٹم کا حصہ ہوتا پیپر تیار کرنے والا ڈسٹریبیوٹ کرنے والا کولیکٹ کرنے والا اب سودا اللہ سے ہوتا ہے تو کلیکٹ کون کرتا ہے نبی ان اللہ زین یو بائی او نکا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یاد اللہ فوکائے دی تو نبی اس امتحان کے سسٹم کا حصہ لاگا وہ مستثنا ہے اس کی اولاد مستثنا نہیں ہے ورنہ نو علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ رہتا فیل ہو گیا نو علیہ السلام کی بیوی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی فیل ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ فیل ہو گیا کیوں اس لیے کہ وہ مخلصین میں سے نہیں تھے ان کا بھی امتحان تھا جس طرح آج ہمارا امتحان ہے وہ فیل ہو گیا تو اگر کوئی ان سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھائے جو اللہ نے دی ہیں افلا انضر ابل کے دیکھ افلم جو من فروج دیکھتے فیلت افلم یا سیرو فلا دفا تکوب عقلو ن بیہ او آزان بیا فنح لات سارا تامل قلوب اللہ فصدور ان کا مانیٹر خراب نہیں ہے پیچھے ہارڈ ڈسک خراب ہوئی ہوئی تو اس میں اللہ تعالی نے سب کو سہولت فراہم کر دی فرمایا ہم نے جو امتحان کا پروسیس ہے اس میں فیل ہونے کا آپشن فیل ہونے کی سہولت سب کو حاصل ہوتی ہے تین گھنٹے آرام سے بیٹھا رہے ایک حرف نہ لکھے کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں کہ اس کو تفڑ مار کے کہ لکھو چور جا پترا بھائی یہ اس کا امتحان ہے نہیں لکھتا نہ لکھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہے جو لکھ رہے ان پہ ہنستا رہے ان کے لطیفے بناتا رہے خود بیٹھا رہے کوئی ممتہن زبردستی اسے نہیں لکھوا سکتا اسے آپشن دیا گیا ہے اما شاہ و اما کپورا ٹھیک ہے جب رزلٹ نکلے گا تو, وہ لطیفوں کا جواب آ جائے فرمایا فل یوم اللہ زینا امن مین القفار ید <يَدْحَكُونَ> آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے پہلے وہ ہستے تھے نا ان اللہ زین اجرم کانو مین اللہ زینا کافر <يَدْحَكُونَ> جو ہیں جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں وہ ایزا مرو بہم اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں جب یہ جنتی صاحب زیادہ دیکھنا اس کو بھی کتنی اور ملیں گے ماشاء منہ دھو کے آئے اور بھی آگے دو تین ان کی باتیں کوٹ کی آگے چل کے فرمائے فل یو ملین القفار یا آجیمان والے کافروں سے مذاق کریں گے اور ان کے لطیفے بنائیں گے اور تختوں پر بیٹھ کر یہ نظارہ کریں گے ہل سوے کفارو ما کانو یا فالون کیا کافروں کو ان کے کیے کا پورا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو فرمایا والا کا ذرا انال جہنما کثیر امن الج انسام نے خود یہ ایوریج رکھی ہے جو بھی پروڈکشن ہوتی ہے فیکٹری ایک خاص ایوریج رکھتی ہے کہ اس میں سے اتنے ٹوٹ جائیں گے انڈے بھی جب لاتے نا پولٹری فارم سے یہ دکاندار بیچنے کے لیے تو کم از کم ایک کریٹ وہ ان کو فالتو دے دیتا ہے کہ اتنے کم از کم گاڑی میں ٹوٹ جائیں گے رستے میں اسی طریقے سے دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹماٹر بھی لاتا تو کچھ تھوڑے کلو وہ زیادہ ڈال دیتے پتہ اتنے دستے میں پھس پھنس جائیں گے اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اتنے ارب پیدا کیا تو اتنے ارب جنت میں آئے گا نہیں ہم نے آپشن دیا ہے اور یہ ذہن میں رکھ کے دیا کہ بہت سارے جہنم میں بھی جائیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر اتنا درد ہوتا تو ہم سارے جنت میں لے آتے تو پھر یہ ایمان کا یہ جو امتحان کا کھکھیڑ ہے یہ کیوں مول لیا جاتا یہ پروسس کیوں چلایا جاتا پھر تو امتحان کی اہمیت ختم ہو جاتی راجا فرمایا والا کا ذرا نال جہنما کثیر جن والے لاہم کو دل ہم نے دیے ہیں ایسا نہیں کہ جو جہنم والے بنائے دور سے پتہ چل جائے کہ بھائی چونکہ ان کی آنکھیں بھی کوئی نہیں ہے کان بھی کوئی نہیں ہے دل بھی کوئی نہیں لادا یہ پک ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائیں اللہ نے کہا پر جہنم ہے تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے لہٰذا خام کا یہ چیزیں کیوں میں اسپیئر پارٹ ضائع کروں یہ رکھ دیتا ہوں ایمان والوں کو دو دو لگا دیتا ہوں ان کے رائٹ سائڈ میں بھی ایک دل لگا دیتا ہوں آنکھیں چار کر دیتا ہوں ان اور انہوں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے لوگ کہتے ہیں جی ویسے بھی بندے نے مرنا ہے آنکھیں نکال لو پھیپڑے نکال لو دل نکال لو گردے نکال لو لیا پھر یہ بھی نہیں کہ انہیں یاد نہیں رہا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کا پاسپورٹ پڑا ہے بریف کیس میں پتہ نہیں ہے کب ڈیٹ اس کی ختم ہونی ایکسپائر ہو گیا پڑا رہا جب ایئرپورٹ گئے تو پتہ چلا جی چھ مہینے ہو گئے سال ہو گئے ایکسپائر ہوا ہوا پاسپورٹ بندہ بھیجا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ ڈیٹ دیکھو کہیں تمہارا پاسپورٹ ایکسپائر تو نہیں ہو رہا پھر بھی وہ بندہ نہ رینیو کروائے تو کوئی بہانہ ہے رسول کس لیے آئے ہیں قرآن کس لیے آیا کل ان ہاتذ کے راہ یہ ریمائنڈ کروانا آیا تمہیں چیک کرو تمہارے دل کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دل سے تم صحیح کام لے رہے یا نہیں لے رہے فضک کے رہ نبی نے یاد دہانی کروا فن ذکر لہم کو لوبل لائف کا ہونا بھیا والا آزان ان لائسما او نہ کان تھے ان گانے سنتے تھے حق بات نہیں سنتے تھے گانے کی سمجھ لگتی تھی قرآن کی سمجھ نہیں لگتی والا ہوم آئے ان لائب سے رو آنکھیں بھی ہم نے دی تھی ان سے انہوں نے بسارت اور بصیرت کا کام نہیں لیا تو قصور کہاں ہو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اللہ تو نے مجھے دل نہیں دیا اسے. ہم نے دیا ہم نے ذرائع سب دیے آنسر شیٹ بھی ہے کوشچن پیپر بھی دیا کتنے دور سے موسا دینے گئے ہیں پھر کو وہ کوشچن پیپر نبیوں نے اپنے آپ کو چروایا آرو سے ایک ایک دن میں پانچ پانچ سو نبی شہید ہوا ہے وہ ان کو کوشچن پیپر ہی دینے آئے تھے جو ہم نے تم کو دیا والد مکن نہ مکن نہ جو ذرائع ہم نے تمہیں دیے ان کو بھی دیے تھے کاغذ پینسل جو چیز چاہیے تھی آنسر شیٹ وہ اس بے وقوف اسٹوڈنٹ کو بھی ملتی ہے جو بعد میں فیل ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میرے پاس شیٹ ختم ہو گئی اس لیے میں باقی یہ تین سوالوں کے جواب نہیں لکھ سکتا کوئی بہانا نہیں تو ایمان کے لیے ہر بندے کو اللہ تعالی نے ذرائع پرووائڈ کیے ہیں ٹھیک ہے اب اگر خود کوئی تالا لگا کے بیٹھ گیا تو اس میں قصور اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اگر اللہ نے اپنے لکھے سے اس کو جہنم میں لے کے جانا ہوتا تو ڈائریکٹ فلائٹ دے دیتا بار, و بار پنڈی باروں بار. دنیا میں بھیج کے اس کو چالیس سال ساٹھ سال ستر سال کے عمر کیوں دیتا انتظار کیوں کرتا اتنا موقع کیوں دیتا اس کو موقع اس لیے دیا کہ کل میرے اوپر لے کے اللہ, اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس دلیل کوئی نہ جب وہ روئیں گے چیخیں گے جہنم کے اندر وہ ترخو نفی ہے ربانہ آخرجنا نام غیر اللہ کا کنہ اللہ اللہ اب ہمیں نکال اب ہم زیادہ نیک کام کریں گے اس کے اپوزٹ جو ہم دنیا میں کرتے تھے غیر اللہ جی نام تو اب انہیں بھی پتا چل گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دسترس میں تھی نیکی ہم نے نہیں کی ورنہ وہ ابجیکشن کرتے اللہ تو ہمیں دل دے نا ہمیں تو آنکھیں دیتا تو ہمیں عقل دیتا یا اللہ تو ہم کو تفیک دیتا نا وہ کہہ رہے ہیں توفیق تو دیتا ہمیں انہیں پتا چل گیا تو تفیق کس کو کہتے وہ کیا کہہ رہے ہیں ربا نا آخرجنا مینہ اب ہم سالے کام کریں گے کیوں نہیں کہہ رہے اب ہمیں سالے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اب انہیں پتا چلا کہ نیکی ہماری ایکسس میں تھی ہم چاہتے تو کر سکتے تھے ہمیں رب کی توفیق نے نہیں مارا اپنے کرتوتوں نے مار دیا ہم نے اس سے فائدہ کوئی نہیں اٹھایا جواب کیا ملے گا کالا لم نمر تزکا روفی من تزک رو نذیر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت پکڑنا چاہتا تو نصیحت پکڑ لیتا جوانی دیوانی ہوتی مر جاتا اگر ٹیجر یا 22 بائیس سال کے عرصے میں تو کہتا اللہ ابھی تو میری آنکھ بھی نہیں کھلی تھی میل موج میلے کی عمر تھی تو اس لیے کوئی خاص مجھے ادھر توجہ ہی نہیں ہوئی جب بندہ چالیس کو پہنچ جاتا ہے تو اتمام حجت ہو جاتا ہے بلاغ شدہ ہوا بالاگا باین صنعت چالیس سال تک جسے ہدایت نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ اب اس پر اتمام حجت ہو گیا ہے. اب اسے ایک میچیور زندگی یہ وہ ایریا ہے جس میں اگلا شہر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے بندے کو وہ جو خاشوں کا ایک طوفان ہوتا ہے نا جس پہ سوار ہوتا ہے بندہ میں یہ بھی کروں گا میں وہ کروں گا یہ بھی کروں گا چالیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کافی سارا فیول بندے کا جل جاتا ہے اور خواہشوں کی بجائے حسرتوں کے تابوت اندر رکھے ہوئے ہوتے اس کے بعد اگلی منزل نظر آنی شروع ہو جاتی وہ بابا فرید کا ایک شہر ہے نا اٹھ فریدہ سوتے تیری داڑھی آ بھور آگا نیڑے آ گیا تے پچھلا رہ گئی دور داڑھی جب بھوری ہو جاتی ہے نا گرے ہو جاتی ہے مکس ہو جاتی سفید اور کالی تو اس کا مطلب ہے کہ آگا نیڑے آ اور پچھلا دور ہو اثر کا وقت بتاتا ہے کہ دن نکل گیا اور رات نزدیک ہے اثر فیصلہ کرتی ہے کہا تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ اثر بتاتی ہے کہ بندے کا دن کیسا گزرا ہے اثر بتاتی ہے کہ شب نزدیک آ گئی اب اگر کوئی کہے کہ لو تھوڑی زیادہ ہوگی تو پھر میں لسی لینے جاؤں گا تو آپ نہیں ملے اب اندھیرا آئے گا اب لو نہیں ہے اب روشنی کوئی نہیں آگی رات آ گئی لہذا ایمان کے لیے ذرائع اللہ نے سب کو دیے فرون کو بھی دیے تھے کارون کو بھی دیے تھے نمرود کو بھی دیے تھے نبی بھی بھیجا تھا نبی نے محنت بھی کی تھی دلائل بھی دیے تھے انہوں نے کام نہیں لیا جہنم میں گئے ایمان لانے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا میں نے پچھلے درس میں بھی مثال دی تھی آپ کو جب کارڈ دے دیتے ہیں اتصالات والے اور آپ کے موبائل پر نیٹ ورک پول آ جاتا ہے تو اٹ مینز کہ آپ کو توفیق مل گئی اب کال کرو تم کال نہیں کرتے انتظار کر رہے ہو نہیں رب آ کے فرشتہ بھیجے جبرائیل گھر سے پکڑ کے جوتے مارتا ہو مسجد میں چھوڑ کے جائے پھر ہم پڑھیں گے نماز رب کو کوئی مجبوری نہیں ہے جنت میں کوئی فلٹ خالی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ خام خاص ایک بوجھ ہے اور میرا نقصان ہو رہا میں زبردستی لوگوں کو دوں ایک بندہ بھی جنت میں نہ جائے تو رب کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں وہ زبردستی کسی کو بھی ایشو نہیں کرے گا آپ جو درخواست پیش کریں گے رب توفیق دے را توفیق کیا موافقہ اپروول توفیق موافقت کرنا توسیق اس کو اٹیسٹ کرنا تصدیق اس کی تصدیق کرنا توفیق جو تھی تو نے پیش کیا رب کا اس کو اپرو کرنا توفیق کیا لگتا اب مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تو نے کیا لکھ کے پیش کیا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ لکھ کے پیش کرتے ہیں اپنا ریزائن اس میں اگر بہت سائن کرتا ہے تو آپ کا ریزائن ہی پاس ہوگا نا آپ دلا تو نہیں کر سکتے کہ جی میری تنخواہ نہیں بڑی آپ نے اپلیکیشن کس چیز کی دی تھی میں نے جی ریزائن دیا تھا اور افسوس یہ ہے کہ میری پروموشن نہیں ہوئی جب آپ پروموشن کی اپلیکیشن دیں گے نام اس کی توفیق کا بھی توفیق ہے وہ جو اپلیکیشن اپروو ہوگی اس کو جب موافقہ ملے گا جو آپ نے پیش کی ہے اس کو بھی توفیق ہی کہتے کہ انہوں نے اس کی موافقت کی ہے توفیق موافقت کرنا کس کی موافقت کرنا عوام ہے خالی اپلیکیشن کی اگر کسی نے نہیں دی تو اللہ تعالی نے خود سے آگے بڑھ کے اس کی کبھی بھی تو سیکھ آپ دیکھے نا ایک صاحب تھے میں بس ہی گیا وہاں پہ کچھ پیپر اٹسٹ کروانا تھا تو ایک صاحب تھے کیپٹن حمید صاحب ہوتے تھے یہاں پہ ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تھرڈ سیکٹری تو ایک صاحب پیپر لے کے گئے کہ جی میری نوکری کا مسئلہ یہ پیپر اٹیسٹڈ آج ہی چاہیے ورنہ بہت لمبی لسٹ ہے اور دوسرے لوگ آ جائیں گے اور میں کیا بھائی صاحب ہم خالی پیپر کی تو سیکھ نہیں کر سکتے وہ بڑا اصرار کر رہے تھے پھر انہوں نے مور منگوائی خالی پیپر پہ مور لگا کے ان کا دیکھ پڑو اس پہ کیا لکھا ہے کہ ہم وزارت خارجہ کی مور اور دستخط کو ویریفائی کرتے ہیں اٹیسٹ ہماری مور پہ یہ لکھا ہوا ہے بھائی یہاں وزارت خارجہ کی مور ہے نا سائن ہے میں مار دیتا ہوں مور سائن کر دیتا ہوں تو واپس وزارت خارجہ یہاں کی اس کو اٹیسٹ نہیں کرے گی سامنے پتا کہ بھائی یہ جھوٹ ہے رب کس کی تصدیق کرے اور توفیق کرے جب تو ت نے درخواست کوئی نہیں دی اور درخواست دی تو سینوے کی دی ہے پاس بھی ہوگی تو, تو سینوے ہی جائے گا نا مسجد تو نہیں آئے گا مسجد تو تب ہی آئے گا مسجد کی درخواست دے گا تو مسجد کا ارادہ کرے گا تو پھر اگر تو نہیں پہنچتا تو تیرا اجر بھی پورا لکھ دیا گیا میں جو بندہ تحج پڑھتا رہتا ہے بعد میں وہ معذور ہو جاتا نہیں پڑھ سکتا تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا کہ اس کا اجر لکھتے رہو اجر نہیں روک اس کو میں نے روکا ہے اس کو عذر نے روکا ہے اس کو معذوری نے روک دیا ہے یہ خود نہیں روکا لہذا وہ چلتے رہنا چاہیے ایک آدمی روزے رکھتا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا اجر لکھتے رہو وہ رکا نہیں روکا گیا ہے بیماری نے اسے نہیں کرنے دیا لہذا انال و بنیات نیت ہوگی اس کی توفیق ملے گی توفیق کا مطلب ہے ذرائع اس کے برے کام کرنے والے کو بھی وہ ذرائع میسر ہوتے شراب پینے کو منہ بھی ہوتا ہے زبان بھی ہوتی ہے میدا بھی ہوتا ہے گردے بھی ہوتے جو موج کرنے جاتے ہیں ان کو سارے ذرائع بھی میسر ہوتے ہیں جو بچہ غلط جواب دیتا ہے کسی سوال کا ایگزامنیشن حال کے اندر کمرہ امتحان کے اندر وہ جو آنسر شیٹ ہوتی ہے وہ اس کی سوابدید پہ ہوتی اس کی ڈسپوزل پہ ہوتی وہ اس پہ دو پلس دو چھ بھی لکھ سکتا کوئی مائکا لال اسے نہیں روک سکتا اگر روکے گا تو کرپشن ہو جائے گا اگر ممتہن اس چلتے چلتے اس کے پاؤں کو دبا کے اسے یہ سگنل بھی دے گا کہ سوال تو غلط اس کا جواب دے رہے ہو تو یہ کرپشن ہو جائے گی اس کا نام چیٹنگ ہو جائے گا لہذا اللہ تعالی چیٹنگ نہیں کرتا اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے یہ تیری عمر ہے اس میں تو کچھ بھی کر سکتا درختوں کو بھی سیدھے کر سکتا ہے گنیش جی کو بھی کر سکتا ہے فلام بھی کر سکتا ہے حالانکہ وہ خوش نہیں ہے اسے وہ اس سے خوش نہیں لیکن چونکہ یہ امتحان کا اصول ہے لہذا وہ اس میں مداخلت بھی نہیں کرتا وہ کفر سے خوش نہیں ہے کفر پر راضی نہیں ہے کافروں کے کفر سے اس کا غضب بھڑکتا ہے ایک آدمی ہے ٹیچر ہے ٹیچر کیا وہ خود ہی ممتحن ہے امتحان لے رہا ہے اس امتحان میں اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے اسی کمرہ امتحان کے اندر اور سوال کا غلط جواب لکھ اب باپ غصے میں کڑ رہا ہے کبھی تیز تیز ادھر جاتا ہے کبھی تیز تیز ادھر آتا ہے شاید اس کا کوئی دماغ کام کر جائے گے سے اس کے پاس سے گزر جاتا ہے شاہ اس سے احساس ہو جائے کہ باپ کا موڈ آفا کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی دوبارہ اس کو دیکھے لیکن اس کو روک نہیں سکتا کان سے حالانکہ اس کا بیٹا ہے مارنے کا اسے ادھیکار حاصل ہے بیٹا ہے نا صرف اسٹوڈینٹ تو نہیں ہے لیکن وہ اس وقت باب کا ادھیکار بھی استعمال کر کے اسے مار نہیں سکتا مارے گا تو کیا ہو جائے گا کرپشن ہو جائے گا اللہ تعالی کے کافر بھی بندے ہیں چاہے تو ان کی گردن مسل کے رکھ دے لیکن گردن مسل دے اگر ان کی تو امتحان تو ختم ہو گیا نا لہذا فرمایا ان تک اللہ غنی یونان کو اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے غنی ہے تمہارا کفر اس کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا بیٹا اگر غلط رستے پہ چلے تو باپ کا نقصان ہوتا ہے کمائی نہیں اس لئے کہ اولاد تو ہمارا فیوچر ہوتا سب کچھ انویسٹ کر دیتے ہیں ہم اس کے اوپر بچا کے نہیں رکھتے اسے کھلاؤ یہ جب جوان ہوں گے تو پھر ریپے کریں گے اور وہ ری پی کرنے کے بجائے تنہا لے کے کسی ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں باپ کا نقصان ہے رب کا کوئی نقصان نہیں ان تک فرو فائن اللہ غنی انہوں کو ولا یرباد ہل مگر وہ تمہارے کفر پہ راضی نہیں ہے اس کا دل پڑتا ہے خوش نہیں ہے امتحان کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے لیکن خوش نہیں ہے ولا یر ابادم ہاں تم شکر کی روش اختیار کرو تو رب تم پر راضی ہو لہذا صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا رضی اللہ عنہم. اللہ ان سے راضی تو یہ امتحان کا تقاضا ہے کہ جو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے اللہ مداخلت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہوا اکل و شعور دیا ہوا دل و دماغ دیے ہوئے آدمی سوچے اس سے پہلے لوگ کہاں چلے گئے اسی لیے فرمایا نا فلم سیرو فلا جاؤ زمین میں گھومو پھرو دیکھو جا کے ان اجڑے ہوئے کنو کو دیکھو ان قبرستانوں کو دیکھو جہاں بڑے بڑے سکندر لیٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں کوئی مائی گئی تھی قبرستان میں تو آواز دی اس نے وہ پتر سکندر تو اندر سے آواز آئی اما کس سکندر کو بلاتی ہو یہاں تو بڑے سکندر دفع. بڑے بڑے سکندر ان قبرستانوں میں دفنے جا کے دیکھو کہاں گئے ان کے اثار کو دیکھو ان کے اندر بھی خواہشیں وہی تھیں جو تمہارے اندر ان کی بھی پلاننگ ویسی تھی جیسی ہماری بہن ہوں وہ بئی نہ ما ہو اردو میں کہتے ہیں ہائل ہو جانا اردو میں ساٹھ پرسنٹ عربی ہے اردو میں صرف پندرہ سو الفاظ اگر آپ عربی کے سیکھ لیں تو آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ پتہ چل حائل ہو جانا وہ ہیلا حائل ہائل ہو گئے ہم ان کے درمیان وہ بہن ما یشتہ اور جو ان کی تمنا تھی اشتہا اردو میں اشتہا کہتے ہیں بوک کو نا وہ بہین مایاشتہ ہونا ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان رب ٹھک سے آ کے چلو بھائی ابھی میں نے یہ بھی کرنا تھا ابھی میں نے یہ بھی کرا جب بچے سے وہ گسیٹ کے لیتا ہے نا امتحان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پھر وہ پیپر گھسیٹ اٹھاؤ بھائی پکڑ پکڑ کے اور سر بس صرف یہ تھوڑا سا رہتا ہے سر یہ صرف تھوڑا سا بس سر یہ نیچے بس لے اس وقت پھر سودا کرتا ہے اتنے ملین ہے لے لو مجھے تھوڑی سی اتنی سی توفیق دے دو کہ میں وسیعت کر دوں یہ سارا مسجد کو دے دینا مدرسے کو دے جو ڈائلگ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بندہ بے ہوش ہے اور ادھر ان کی آپس میں کنورزیشن چل رہی ہوتی ربر کل کہتا پروردگار مجھے پلٹا دے اب میں جو کچھ میں نے پیچھے چھوڑا اس میں سالے کام لوں گا میں اس کل نہ ہوا کائل ہوا یہ وہ ڈائلگ ہے جو اب وہ ہمیشہ بولتا ہی رہے گا اب اس نے بار بار ہر منزل پہ یہ کہنا ہے مجھے واپس جانے تو مجھے واپس جانے تو نہیں وئی نیم بر زخن یو باسون اب دوبارہ اٹھائے جانے تھا کنک اور ان کے درمیان آڑ آپ پیچھے نہیں جا سے کو مارا کم مینکا بھی نہیں آئی یادا کمل موت رب اللہ کتنا کتنے سال الا جن قریب بس ایسے میں نے ابھی وکیل بلانا ہے اور میں نے وہ افس لکھنی الا جل ان کروں گا کیا صدقے کا ٹائم دے دو یا اللہ میں کو یہ نہیں کہتا فلم دیکھنی ہے میں نے آدھی رہ گئی ابھی اینڈ نہیں ہوا سد کا میں صدقہ کروں گا فرمایا نے وہ لفظہ جاجل ہو اللہ پیسے کا لالچی نہیں ہے ورنہ غریب سارے مر جاتے شیخ سارے زندہ رہتے پیسہ دیکھ نفسا لوہا ولہ خبیر تاملوم اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرو جب بچے کی پٹائی ہو رہی ہو تو کہتا میری تو بابو اب نہیں کروں گا لیکن ابو کو پتہ ہوتا ہے کہ بس دو پہ دو سہیاں گیارہ دیا رات بلائی گئی ہیں ابھی پھر اتنی تھوڑی دیر کے بعد وہی کام واللہ اللہ خبیروں پہ واللہ کو پتہ ہے تم کیا کرو گے راجا یہ لالچ مت دو کہ میں سجدے سے نہیں اٹھوں تو توفیق نام ہے اللہ تعالی کی طرف سے تمام ذرائع دے دینے کا یہ ایمان کی توفیق ہو گئی اب اگر کوئی نہیں اسے کام لے کے مومن ہوتا پھر آپ کو ایمان مل گیا اس کے بعد آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نیت کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کیا کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو صحیح ہے اس کی ابتداء اس حدیث سے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمل امال و بن نیت و ان نلک المر کا دار و مدار نیت پر اور ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی من کان ہجرت ہوں اد اللہ و رسول ہی فجرت ہو جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف تھی اس کی ہجرت تو اللہ رسول کی طرف ہے وہ من کان ہجرت ہو الا امرات نن کسی عورت کے لیے اس نے ہجرت کی یا مال کے لیے ہجرت کیے کہ میرے سارے گاہ تو ہجرت کر کے جا رہے تو میں بھی یہاں سے دکان اٹھا کے مدینے چل کے ڈال لیتا ہوں اپنے بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ بزنس میں جاتے رہتے ہیں. ان کا کو کوئی وطن نہیں ہوتا پیسہ ان کا وطن ہوتا جہاں سے ملتا ہے وہاں سے وہاں جا کے یہ اپنی مشینری لگا لیتا یہاں لائے پھر یہاں سے اب تنگ ہو کے کہیں اور چلے گئے پھر وہاں سے اٹھائے تو ان کا حال تو پرندوں والا تھا جہاں دانا دن کا ملتا تو جس نے ہجرت اس لیے کی کہ گاہک مدینے آ گئے فہجرات علا ما نواب فہجرات علا ما ہاجرا جس کام کی اس نے ہجرت کی اس کی ہجرت ایک صاحب تھے ان کی ام کیس لونڈی تھی انہوں نے آزاد کر دیا ان کو مسلمان ہو گئے وہ ہجرت کر کے مدینے آ گئیں تو وہ بھی پیچھے کھنچے کھنچے مدینے آ گئے تو انہیں کہا جاتا تھا مہاجر ام کیس قیس کا مہاجر اللہ رسول کا مہاجر نہیں انہیں کیس کھینچ کے لائی تو اصل مسئلہ یہ کہ آپ نے درخواست کیا دی آپ نے نیت کیا کی نیکی کی نیت کی ہے یا نہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے نیت تو نیکی کی تھی اور اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کے شراب خانے میں لے گیا تو یہ شاعری تو ہو سکتی ہے کہ لے کے ارمان کا نکلے تھے ہم لے گیا میں قدے میں دلے مسترم ہم کو جانا کہا تھا کہاں آ گئے یہ شاعری ہو سکتی ہے حقیقت نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی بدی کرنا چاہتا ہے نیت بدی کی کی ہوئی ہے اس اور کہتا ہے یا اللہ تو دے نے کی کریں شاعری کیونکہ وقت آنگے پسار کے سویا رہتا ہے نو بجے اٹھتا کہتا بس یہ جی اللہ تو دے روزے رکھنے یعنی جبرائی لائے جیسے ہم بچے کو سیٹ گساٹ کے دو چار مار کے تھوبڑے پہ کہتے کھا کھا اور روزہ رکھ۔ اسی طرح وہ پکڑ کے مارے مجھے مار کے سیری کروائے اور اس کے بعد سارا دن نتور میرے ساتھ لگا رہے پھر تو میں روزہ رکھوں گا اس کا نام ہے توفیق اللہ کوئی ایسی کو ایسی کوئی خاص مجبوری نہیں اس کے در پہ بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اس کی فیور گین کرنا چاہتے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں ساری ساری رات اور صبح پھر روتے بھی ہیں کہ اللہ تیرا حق کا دا نہیں ہوا ٹھیک ہے جی تو توفیق دو طرفہ عمل ہے آپ کی طرف سے نیت یا ارادہ اور رب کی طرف سے اس کی اپروول اس کا نام توفیق ہے اگر بدی کی نیت کرو گے تو اپروول ہوگی تو بدی کی ہوگی نیکی کی نیت کرو گے تو وہاں سے توفیق ملے گی تو نیکی کی ملے گی توفیق کا مطلب ہے موافقت یا اپروول اس کا نام توفیق یار لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا وہ کوئی پاسپورٹ قسم کی چیز ہے جو آدمی کو ملتی ہے جیسے وطنی پاسپورٹ ہوتا ہے جنت کا کوئی پاسپورٹ ہوگا جس کا نام توفیق ہوگا وہ ملے ان کو تو پھر یہ سارے نیکی کے کام کریں گے جنت کا ویزا لگا کر ایسی کوئی بات نہیں نہ اللہ کو ایسی کوئی مجبوری اللہ تعالی نے نبی کے بیویوں کا خیال نہیں کیا حضرت نور علیہ السلام کی بیوی حضرت لطیہ السلام کی حضرت نلیہ السلام کا بیٹا حضرت برہیم علیہ کے والد اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں ادھر تایا ہیں ابو لاب ہیں جو ارادہ کرے گا جو مانگے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے انتقال پر رو رہے ابو طالب نے جو کیا وہ ٹرائبل ٹریڈیشن کو سامنے رکھ کے کیا وہ ان کی قبائلی ذمہ داری بنتی تھی بنو آشرم کے سردار تھے بنو آشرم کی بکریوں کی رکھوالی بھی ان کی ذمہ داری تھی یہ تو محمد رسول اللہ کے بتیجے تھے وہ ان کی ٹرائبل ذمہ داری تھی انہوں نے جو کیا اپنی قبائلی ذمہ داری کو انہوں نے انتہائی دیانت داری کے ساتھ ادا کیا ہے انہوں نے اسلام کے لیے نہیں کیا لہٰذا اللہ نے اسلام دیا بھی نہیں نبی روتے رہے ہیں لیکن اللہ نہیں ان آنکھوں سے نہیں ان آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے ان کا لاتیمن احباب تیرے پیار کو سامنے رکھ کے ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں نبی یہ تو مانگا درخواست تو نہیں کو دینی پڑے گی تیری سفارش پہ اپروو ہو سکتی ہے ایپلیکیشن ابو طالب دے گا تو ہوگا باقی یہ کہ ہماش ماں اگر یہ سمجھیں کہ نہیں اللہ زبردستی کرے گا تو ارادہ کریں اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتا چلا جائے گا ہر نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہر نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے اگلی کی توفیق ملتی رکوع کریں گے تو سجدے کی توفیق ملتی ہے ایک سجدہ کریں گے تو دوسرے سجدے کی توفیق ملتی اس کا نام ہے توفیق ہم لوگوں نے ایک بہانہ بنا لیا توفیق تو پروردگار ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ارادے اور نیتیں صاف کر دے وہ دعوانا داوانا رب العالمین